یہ علاقے میں بے تھے جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام کا ڈیرہ تھا تو اس علاقے میں کثرت کے ساتھ یہ جانور جو ہے نی پائے جاتے تھے اور وہ کبھی کبھی بکریوں کے ساتھ ساتھ اس کے چرواہوں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے مار دیتے تھے لے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان حالات کے پیش نظر جو ایک عام خطرے کی بات تھی وہ ذکر کر دی ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جیسے آپ مثلاً کسی راستے سے جا رہے ہوں یا آپ طائف جائیں ہدا کے راستے سے جائیں تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی وہ راستے میں ایک جگہ آتی ہے وہاں بہت بندر ہوتے ہیں وہاں ایسا نہ کرنا خیال رکھنا کہ گاڑی کبھی کبھی وہ غصے میں آ کے گاڑی بھی توڑ دیتے ہیں شیشے بھی توڑ دیتے ہیں پتھر مارتے کوئی لڑکا پہلے ان کو چھیڑا ہے نا جی اور بدکسمتی سے آپ پھنس گئے وہاں چھیڑنے والا تو کیا تو کئی لوگ جناب اللہ معاف کرے وہاں وہ گاڑیاں توڑوا کے آ جاتے وہ تو بندر ہے جانور ہے اس کو کیا ہے وہ تو غصے میں ہے نا کہ مجھے چھیڑا کیوں کسی نے تو یہ مانا ہوتا اچھا آپ گئے اور آپ کو راستے میں کوئی بندر نظر نہ آئے تو نہ آئے یہ تو ایک یعنی ایک واقعہ جیسے آپ کسی راستے سے گزرے وہاں سانپ دیا تھا ہوں تو آپ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ ذرا خیال رکھنا سانپ ہوتے ہیں اس علاقے بہاورہ اللہ مہربانی کرے آپ کو کوئی ایک سام بھی نظر نہ آئے ضروری تو نہیں نا کہ وہاں آپ کو ہر وقت سام بیٹھا ہوا تھا آپ کے انتظار میں اس لیے یہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ بھی ایسے حالات کے اعتبار سے کہ اس علاقے میں یہ جرائم اور یہ جانور پائے جاتے تھے اور وہ اکثر ایسی وارداتیں کر لیا کرتے تھے اور جب وہ بستی میں آگے کر جاتے تھے یہ تو خود جنگل میں جا رہے تھے اس یاقوب علیہ السلام نے فرمایا اور بعد مفسرین کے نے فرمایا کہ نہیں اصل بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ اسلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ جنگل میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور یوسف علیہ اسلام جو ہے حضرت یعقوب کے دامن کے نیچے چھپے ہوئے اور دس پیڑیے جو ہیں وہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ یاقوب یوسف علیہ السلام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام اس کو چھپائے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی دامن یعقوب میں اپنے ابا کے دامن میں اتنے چھپے ہیں کہ باہر نہیں نکلتے اتنی میں ایک بھیڑیا آ کے سب کو بھگاتا ہے ان بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا وہ آ کے ان کو بھگا دیتا ہے انہوں نے یہ خواب دیکھا تو وہ خواب ان کے دماغ میں تھا کہ بھئی دس کا عدد بھی ہے اور قصہ بھی یوسف علیہ السلام کا ہے تو اس لیے اس خواب کا جو تعبیر ان کے دماغے مبارک میں تھی وہ پیغمبر نے ذکر کر دی کہ بھئی اس کو جو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں اور اگر اس کو کسی جانور نے نقصان پہنچا دیا اور تم اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تو پھر کیا ہوگا تم کے نہیں کہ نہیں اپنا جانا فکر نہ کریں ہم جب آتے ہیں ہم پورا پورا فکر اب جناب جب یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے تو اب قرآن پاک تو صرف اتنی بات کہتا ہے کہ فلبو ہی بجم ہوں ائی دل ج اوہ الئی نت ان ہاذا وا یش رو اللہ کا قرآن تو اتنی بیان کرتا ہے کہ جب آپ ان کو لے کے چلے گئے ہیں اور اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک ایسے دور غیر آباد کنویں میں ڈال دیں لیکن مفسرین سرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو جناب کندھے پہ بٹھا لیا نہیں nah, بیٹا آپ ہمارے بھائی ہیں آپ چھوٹے ہیں آپ کیوں پیدل چلتے ہیں ہم تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تاکہ ابا خوش ہو جائے اور جب والد کی نظروں سے دور ہو گیا تو جناب وہ جو اٹھا کے جا رہا تھا تو پھینک دیا تھا چلو اب یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور وہ جوان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو یوسف یوسلا پیچھے ہوتے ہیں تو تھپڑ مارتے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا پاؤں زخمی ہو گیا وہ جب بیٹھ گیا تو توڑنے اور مارا کے جلدی کرو اب یوسف علیہ السلام کہے اللہ کے بندے کچھ خوف خدا کرو کچھ ہو آخر ہو تو تم میرے بھائی کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے میں نے کیا قصور کیا کہتے ہاں اچھا ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو بلاؤ وہ آگے تمہیں چھڑائیں وہ جو تمہیں خواب میں نظر آتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے سگیارے اتنے بڑے بڑے ستارے ان کو بلاؤ تو اسی طرح بہرحال ہوئے تکلیفیں دیتے ہوئے ان کو ایک ایسے کنویں پہ لے آئے اور یہ کنواں جو ہے اس زمانے میں اس جگہ کا نام تھا دوتن یہ اردن اور شام مصر کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور اس جگہ کو اس زمانے کے اعتبار سے دوتن کہا جاتا تھا وہی یہ کنواں تھا اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل یہ اردن کے بادشاہ نے اس کو اس کنویں کو بنوایا تھا اور یہ بڑا کنواں تھا کہ یہاں آبادی کی جائے اور یہاں کچھ لوگوں کو آباد کیا جائے اور اس وقت مصر پہ جو حاکم تھا ابو قیس بعض کہتے ہیں کہ ریان اور مصر کا دارالخلافہ جو ہے یہ تھا مفلس میں یہ قاہرہ میں نہیں تھا اور اس وقت مصری جو ہیں وہ منف بھی کہتے تھے اصل دار اور کا وہاں تھا اور یہ شام اور مصر کے درمیان میں جبرون کا مقام تھا جہاں یوسم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہ دوتن میں جو کنواں تھا یہ اوپر سے تو تنگ تھا اندر سے بہت وسیع تھا یعنی وہ اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ اوپر سے تو جی بس وہ پانی کا ڈول ڈالنا ہے لیکن اندر اس کو بہت وسیع بنایا گیا تھا اور اس کے اندر وہ ایک جگہ پر انہوں نے لکڑی کی ایک جگہ بھی بنائی تھی کہ کبھی کبھی اگر یعنی پانی اس کا بہت نیچے چلا جائے تو اتر پر اتر کر لوگ اسی لکڑی پہ کھڑے ہو کے اس کی صفائی بھی کرتے تھے اور وہاں سے پھر پانی کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے اور اس میں انہوں نے ڈالا بعض کہتے ہیں کہ ڈول میں ڈال لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ ڈول میں کیا ڈالنا تھا جو قتل کرنے کے ارادے سے لائے تھے انہیں کون سی ہمدردی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو چوٹنا لگے انہوں نے دھکا دیا لیکن اللہ نے جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کیونکہ اللہ کے کی علم میں تو یوسف کا ایک مقام کہ اس کو آرام سے گرنے نہ دو چوٹ بھی نہ لگنے دو اور اس لکڑی پہ بٹھا دی جبریل علیہ السلام کے کی لیے کیا مشکل تھا انہوں نے کے بٹھا دیا اب جناب یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے واسی وا پانی کے کچھ نہیں تین دن تین راتیں اکیلے یوسف علیہ السلام نے اس کنویں میں گزاری اور نوجوان بچے اکیلے اور بھائی انہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جب تک انہوں نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں ہم تسلی نہ کر لیں اس وقت تک تو ہم نہیں جاتے دیکھتے ہیں دو تین دن اور شکار گلیے لوگ نکلتے تھے تو ہفتوں ہفتے جنگلوں میں رہتے تھے کوئی نئی بات تو تھی ان نے کہا یا تو تین چار دن دیکھتے ہیں کہ بھی اندر کوئی چیز اس کو لڑ جائے ڈس جائے اور مر جائے تو پھر ٹھیک ہے ہم دفن کر دیں گے یا چلو یقین ہو گیا نا علیہ اسلام اس ختم گیا یا اگر کوئی کافلا آتا ہے اور لے جاتا ہے پھر بھی ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ کوئی اس کو لے گیا تو اب جناب یہ ہوا کہ ایک کافلا گزرا اور یہ کافلا جو ہے یہ مسل کی طرف جا رہا تھا اور سابقہ کتابوں میں ہے کہ اس زمانے میں یہ خشک میوہ جو ہے نا جی جیسے ہے یعنی یہ پست بادام اور یہ پستہ وستا اور سنوبر یہ چیزیں لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ وہ لے کے جا رہے تھے ان نے آدمی بھیجا جا کے پانی لے لیا اس وہ آیا جب اس نے ڈول ڈالا بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے اور وہ رسیوں کے ذریعے اونٹوں سے کھینچے جاتے تھے تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے چھ وہاں باہر نکلے تو اس نے دیکھا تو حیران رہے کہا اتنا خوبصورت بچہ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 اب جناب انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی مبارک ہو مبارک ہو یہ تو اللہ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت غلام دے دیا ہے یہ جو ہم سامان لے کے جا رہے ہیں تو سب سے قیمتی چیز جی تو یہ ہے بکنے اتنا خوبصورت غلام اور ہماری تو بس سنے گئے چاندی ہو گئی ہم جا کے مصر میں بیچ دیں اور اسی اصنا میں بعض الما فرماتے ہیں کہ بھائی جو تھے پہلے آ ابے کے پاس ابھی یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے لیکن قرآن مقدس جو ہے وہ تقدیم تاخیر کا قائل نہیں ہوتا کہ ہر بات کو تقدیم تاخیر سے ذکر کیا جائے یا ترتیب سے مقصد تو ایک واقعہ کا بیان کر رہا ہے؟ یہ یہاں کافلا کہتے ہیں کہ نکالنے کے فکر میں ہے اور ادھر جو ہیں بھائی جو تھے اور باد علما فرماتے ہیں کہ کچھ بھائی جو ہیں وہ آ اور کچھ بھائیوں نے یہ تأثر دینے کے لیے کہ وہ یوسف کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کنویں کے قریب رہ گئے اور جب یہ آئے تو یہ کس حال میں آئے وجا کا بجا کمی سی اور ایک جگہ کلان کہتا ہے و جا ابا ہم رات کے وقت روتے ہوئے جناب علماء نے لکھا کہ رات کو کیوں آئے اس لیے کہ تھے تو جھوٹے رونے والے سچے رونے والے میں اور جھوٹے رونے والے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے نہیں اب ایک آدمی ویسے آنسو بہ رہا ہو بہانہ کر کے اور ایک آدمی لیے اب رات ہوگی تو ہمارے چہروں پہ نظر نہیں پڑے گی نا اچھی طرح زمانے میں کوئی بڑی لائٹیں تو تھی نہیں تھی ہاتھ تھا کریا تھا اور رات کی اندھیرا جو ہے نا کچھ ہمارے گناہ پہ پر پردہ ڈالے گا تاکہ ہمارے چہرے کی کیفیت دیکھ کر بھی تیار کو بل اسلام نہ بھانپ جائے نا اس لیے جناب وہ شام کو آئے ہوتے اسی لیے علما نے لکھا ہے کہ کسی کے رونے سے بھی مظلومیت کا فیصلہ نہیں ہوتا اسی لیے حضرت کادی شرح کی خدمت میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے جناب بڑا باوائنا کیا بڑی فریاد کی بڑی روئی میں مظلوم ہوں میرے ساتھ ظلم ہوا میرے ساتھ ظلم ہوا تو جو ساتھ بیٹھے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے ان نے کادی سے کہا کہ مہربانی کرو یار اس تو مظلومہ ہے اتنا ظلم ہے دیکھو اس کے تو آنسو نہیں تب رو رہی ہے اس کی پہلے فریاد سنو اس کا کام کر دو اس نے کہا اس کے رونے کو نہ دیکھو جب تک کہ دوسری پارٹی کو میں نہ بلا لوں اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر سکتا اگر صرف رونے کو دیکھنا ہے تو جاؤ اباؤ شاہی یبکون روئے تو حضرت یوسف کے بھائی بھی بہت زیادہ پھر صرف رونا تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتا اب جناب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان نے آ کے کہا کہ کالو یا ابانا انا لو اب جان ہم گئے ہم نے آپس میں اصل میں وہاں دوڑ میں مقابلہ کیا نسطے کو استباق سباق سے کہ ہم نے دوڑ کے لیے مقابلہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو بٹھایا کہاں پڑا ہے ہم تو مقابلے میں دوڑتے ہیں کون پہلے پہنچتے ہیں کون جلدی آتا ہے تم سامان کا خیال رکھنا ہم دوڑ میں لگ گئے اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے لے گیا وہاں انتبلا بنو کنڈا صادقین دراصل ہم کیا ہے کتنا سچے ہوں آپ مانیں گے نہیں اس لیے کہ آپ تو پہلے کہتے تھے کہ بھیڑیا لے جائے گا آپ کی بات سچی ہو رہی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم غفلت نہیں کریں گے ہماری بات بظاہر جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے لیکن ہم ہیں سچے کہ باقی ان کو بھیڑیا لے گیا ہے لیکن بہرحال آپ کی ایسی بات ہے کہ آپ ہمیں سچا نہیں مانیں لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے انہوں نے ایک اور دلیل کیا پیش کی ہی <تصفيق> انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبیز پہ ایک بکرا لے کے ایک شکار کا کوئی جانور لے کے پہ کر کے اس کا خون بھی لگا دیا کہا با جان آپ آب ہماری بات نہ نے دیکھے یہ یوسف علیہ السلام کا کمیز یہ حملہ ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان نے فرمایا کہ بھائی بہرحال جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے لیکن آج تک تاریخ میں اتنا ذہین اور اتنا شریف بھیڑیا نہیں دیکھا گیا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن کبھی نہیں پھاڑا کہا کبھی کہ بڑا اچھا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا بہت ہی سمجھدار کہ اس نے باقاعدہ پہلے یوسف علیہ السلام کہا کہ تم کبھی اتار کے رکھ لو چونکہ میں نے آپ کو کھاڑا ہے اچھا پھر کبھی کو خون بھی لگاتا ہے لیکن خون پھٹتا نہیں کبھی چونکہ ماں نے لکھا ہے کہ جھوٹ ہے جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پھر ہے اور کیا کہے؟ کوئی نہ کوئی بھول ہوگی تو جھوٹ پکڑا جائے گا نا سولی سی بات ہے کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ گھڑا جاتا ہے. صدق جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اب جھوٹ تو بولا لیکن جھوٹ بولنے کے لیے بھی تو جناب بڑے طریقے اور پھر ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انہوں نے بھی کئی بنائے کمیز لائے اس کو خون لگایا لیکن جھوٹ جھوٹ اللہ کے نبی نے کہا کال ال سبت لکوم سکوم ان فکم امر فسب جمیل مستانتا سکھون حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے سب تمہارے نفس کی شرارت ہے اسی نے تمہیں سکھایا ہے تم یہ ایک ڈرامہ بنا کے گھڑ کے قصہ کہانی لے کے آئے ہو اور یہ بات بھی بلا کوئی عقل میں آنے کی ہے کہ جانور کسی پہ حملہ کرے اس کا کپڑے بھی نہ پھٹے لیکن فصبر جمیل ایک طرح بیٹا ہے تو دوسری طرف بھی تو علامات اور اللہ ہی میری بہتر مدد کرنے والے ہیں جو تم کہہ رہے ہو اللہ مدد کریں گے آخر جو حقیقت ہے وہ تو وعدے ہوگی ایک دن لیکن بہرحال میرے پاس خبر ہے جمیل کے علاوہ کوئی اور ادھر جناب قافلے والوں نے نکالا اور خوشیاں منائی کہ غلام غلام غلام غلام, غلام اب جناب وہ اس کو اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ بسرو ہو یہ ہماری قیمتی پونجی ہے لیکن اس کو قافلے میں چھپا کے رکھو کہیں پتہ نہ لگ جائے کہیں اس کے صحیح وارث بھی نہ پہنچ جائیں اس کو ذرا چھپا کے عبادت کے ساتھ لے جاؤ اللہ نے فرمایا اللہ سب جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا کہ ہم نے تو یوسف کو مصر پہنچانا تھا دیکھو کیسے اسباب پیدا کر دیے قابل والے لے آئے اور پھر اس کو چھپا چھپا کے لے جا رہے ہیں کہ کہیں اس کی اپنی بستی والے آگے چھڑا کے نہ لے جائیں تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو اب جناب قرآن وزیر نے فرمایا کہ و شرح بن بخس و شروع بخس دراحم بکوفی مینت ضاہد پہ رکھے لفظ ہوتا ہے شرح یا اشترا شراؤ کا مانا بیچنا ہوتا ہے اشترا کا مانا خریدنا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام اب سمجھیں اس میں دو کون بعض علماء نے تو کتابوں میں اور تفاصر میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کو مصر میں لے گئے تو کابلے والوں نے معمولی سے پیسے لے کے بیچ ڈالا انہوں نے کہا جلدی کرو جان چھڑائے کہیں ایسا نہ ہو اصل والے کیونکہ وہ, وہ تھے اس میں سے نکلنے والے جان چھڑانے والے ایک قول تو یہ ہے کہ بشراو ہو یعنی نہیں ہو انہوں نے بیچ دیا کیونکہ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ لیا کس نے مصر میں امراۃ اپنا عزیز نے اس لیے بعض اللہ نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ قافلے لے جانے والے کافلے والوں نے مصر میں جا کر یوسف علیہ السلام کو چند یا بخش کا معنی تو حرام پیسہ بھی ہوتا ہے اور بخش کا معنی مز یعنی کھوٹا سکہ بھی ہوتا ہے اور دراہما مادودہ کا معنی بھی چند یا بعد نے کہا کہ چالیس درہم اور بعد نے کہا کہ بیس دیر ہم نے بھیج دیا بھی اور بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں جب قابل والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تو اصل میں وہ جو بڑا بھائی تھا نا ان کے بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آتا تھا دیکھنے کے لیے تین دن کے بعد کہ میں دیکھوں کہ اگر یوسف علیہ السلام زندہ ہے تو چلو اس کو کوئی کھانا کوئی چیز میں مدد کروں یا میں اس کو نکال کے کہیں چھپا دوں وہ جب آئے تو ان کو پتہ لگا کہ وہ تو قافلے والے لے کے گئے ہیں کافلے والے بھی ساتھ تھے ان نے بھائیوں سے کہا تو بھائی سارے پہنچ گئے نے کہا غلام پہ کمینا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اب ہے ہم سے بھاگ کے گیا تم نے کیسے اس کو پکڑ لیا انہوں نے کہا کل کی بات کرو بھائی ہم نے تو بھاگتا ہوا غلام نہیں پکڑا آپ کا ہم نے تو کنویں سے نکالا ہے اس کو اگر تمہارا غلام ہے تم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا انہوں نے کہا اچھا زیادہ باس نہ کرو ہم اس غلام سے ویسے بھی تنگ لیں تم نے لینا ہے خریدنا ہے انہوں نے کہا جی ہم لیتے کی مت کرو اب جو کہ بھائی بھی تو جان چھوڑنا چاہتے تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ کنویں سے تو نکل گیا ہم مار بھی نہ سکے چلو اب کافلے والے لے کے جا رہے ہیں ہم, ہم اس سے تو گیا نا دور تو اب ان بھائیوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو یعنی بھی یعنی بالکل معمولی سی قیمت لے کر نا قدری قیمت لے کر دراہم آ مادودا. چند دراہم کیونکہ اگر بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر اس کو دراہم نہیں کہا جاتا گنا بھی نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی گنے چونے پہ گنی چونی بات دو چار بات ہے جو کی. بعض الرحمٰ نے کہا کہ چالیس درہم میں سودا کیا تو دس بائی تھے انہوں نے کہا یا تقسیم کر لو چار چار درہم یوسف علیہ السلام کے ان کو مل گئے بات کہتی ہے کہ ان نے بیس درہم میں بیچ دیا دو دو درہم لے گئے یوسف علیہ السلام کے جناب جان پڑا اب یوسف علیہ السلام کو یہ قافلے والے لے کر کہاں پہنچے مصر میں اور اس دور میں باقاعدہ مصر میں مارکیٹیں ہوتی تھیں بازاریں ہوتی تھیں جہاں غلام لڑکے لڑکیاں باقاعدہ منڈیاں سجتی تھیں اور اس میں بیچے جاتے تھے اور اس دور میں بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہ اپنے ان غلاموں کے بارے میں ایسے ایسے اشعار اور ان کا حسن ان کا جمال وہ بیان کرتے تھے تاکہ خریدار جو ہے وہ زیادہ مائل ہو اور اسی طرح وہ لڑکیاں جو بیجی جاتی تھی تو ان کو ناچ یہ وہ گانا وانا یہ سب چیزیں سکھلائی جاتی تھی چونکہ وہ قوم جو ہے نا بہت بڑی اس دو دور میں بھی بڑی ایڈوانس یہ جیسے آج آپ کی قومیں کہتی ہیں نا جی ہم چھری کانٹا چھری کانٹا تو زلائخہ کے زبانے میں تھا وہ تو اس وقت عادت کل واحد سیکھی نا ہر کسی کو چھری کانٹا پکڑایا کہ کھاؤ ایسے کھاؤ وہ تو اور میز پہ لگا عادت کل اور مد ٹیبل لگائی کرسی لگائی یہ تو اس میں وہ اتنے اتنے ایڈوانس تھے تھے بھی یہ جو ہماری لڑکیاں اب ڈانس سیکھ رہی ہیں یہ تو اس دور میں وہ سیکھتے جیسے اب ہم ترقی کر رہے ہیں نا اب ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں ہم بھی ماڈرن ہو رہے ہیں اور نئی دنیا میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ترقی اور حقوق انسانی اور اس لیے اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں بھی ماشاءاللہ یعنی ورلڈ میں مقابلہ حسن میں آ رہی ہیں جیت رہی ہیں دیکھیں کتنی ہم نے ترقی کہاں پہنچے اور اسی پہ ہم بڑے فخر کرتے ہیں آج کوئی آدمی ہاتھ سے روٹی کھائے تو اس کو بڑی حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہتے وہی کہ دیکھو ملہ ہے دیکھو انگلیاں گندی کر کے بیٹھا ہوا ہے یار اس کو کھانے کی تازی بھی نہیں چمچ ہے کانٹے ہیں چھری ہے ٹیبل ہے ہر ہے اس کے بعد جناب ہمارے تو یہ حالانکہ آپ یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے تم نے کیا طرح تب تم تو بنا جاہلیت کی طرف جا رہے ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے ان کے پاس یہ تہذیب موجود اور اسی بھی یہ تہذیب مصر میں یہ شامل تھا لڑکیوں کا رقص تہذیب مصر میں یہ شامل تھا لڑکیوں کا بچنا فروخت کرنا منڈیاں لگتی اور ان کے جناب بڑے بڑے نظارے ہوتے تو یوسف اسلام جب مزار میں آئے تو ان کا بھی غلغلا ہو گیا کہ بھئی ایک ایسا خوبصورت آدمی آیا ہے ایسا خوبصورت غلام ہے کہ آج تک دیکھا نہیں گیا کیونکہ اسی لیے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ دلکد اوتیا شطر الحسن کہ اللہ نے ان کو آدھا حسن دیا تھا باد الماں فرماتے ہیں کہ آدھا حسن ساری کائنات کو ملا اور آدھا یوسف کو ملا اور بعض الما فرماتے ہیں نہیں آدھا حسن سے مراد ہے آدھا حسن آدم یعنی آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے جمال دیا تھا اس کا آدھا جمال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ملا تھا کیوں آدم کا جمال اتنا ہوگا کہ قیامت میں ہر بندہ جب جنت میں جائے گا تو اسی آدم علیہ السلام کے قد و قامت میں جائے گا اور سب سے اول انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کتنا خوبصورت ہوگا اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ہاتھوں سے بنایا خلق تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں آیا کہ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا اور بعض علماء نے فرمایا کہ جمال سے مراد ہے اپنے دور میں اپنے زمانے میں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زنان مصر نے یوسف کا جمال دیکھا تھا اور ہاتھوں پہ چھری چلا دی تھی بلاہ راہ نہ جمال محمد کلو بہن اگر خدا کی قسم میں محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھری پھینتی جمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کسی لیے بازا نے فرمائنے اپنے زمان بہرحال اللہ نے اتنا جمال دیا تھا کہ کوئی یعنی دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی بعد اوقاد اس پردہ کر کے لوگ فتنے میں مبتلا لکالمی مسو اصن پانا او نتا و کدالی کا مک ليوسف فی الارض من تأویل والله غالب على اکثر نا سلاب اللہ با قرآن میں فرما دیں گے اللہ جس نے یوسف کو خریدا وہ کون تھا وہ عزیز ہے یاد رکھو یزیز مصر جو ہے یعنی اس دور میں یہ وزیر خزانہ تھا وزیر مالیہ اور اس کی بیوی جو ہے بعد علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام رائیل ہے اور بعد علماء نے کتب سابقہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس کا نام زلیخہ ہے اصل یاد رکھیں کہ نام اس کا رائیل تھا اور زلیخہ لقب دونوں روایتیں جو ہیں وہ درست اس عورت کا نام رائیل تھا اور زریقہ اس کا لقب تھا اور یہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابو قیس اس کے بہن کی بیٹی تھی اور وزیر خزانہ کی بیوی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بازار میں اس دور کے وزیر خزانہ نے خریدا باد الما فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بیچنے والے تھے انہوں نے کہا کہ پتا ہے کہ عزیز اس کی ہم نے کیا قیمت لگائی انہوں نے کہا مانگو کیا قیمت مانگتے ہو نے کہا ایک دفعہ تو اس کا وزن کریں گے ہم مسک کے ساتھ مشک کے ساتھ اتنی مشک اور دوسری دفعہ ہم اس کا وزن کریں گے چاندی کے ساتھ وہ دو تو پھر ہم دیں گے وزن ہم نہیں دیں گے تو اس نے اتنے پیسے ادا اور جب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد لے گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا اکرمی متباہ ہو یعنی اس کا بہت احترام رکھنا اس کا بہت خیال کرنا آسانی انفا نہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی نفع پہنچا دے یا یہ ہے کہ چلو اتنا خوبصورت بچہ ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ اصل وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین کرام کے رام نے کہ وہ جو وزیر خزانہ تھا وہ ان تھا نہ مرد تھا اس کی اولاد ہونی نہیں, نہیں تھی اس کی اولاد تھی کوئی نہیں اب چونکہ بڑا آدمی تھا پیسے والا تھا لہذا شادی کر کے بظاہر اپنے عیب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا ورنہ تھا جو وہ, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی اولاد اس لیے اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ ہماری باعث نفا ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا رہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم یوسف علیہ السلام کو یا نسیدہ یعنی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ہم کنویں سے اٹھا کے سیدھا وزیر خزانہ کے گھر میں کہ ہمارا انتظام بھی دیکھیں اللہ فرماتے کہ دشمن کیا کرائے اور مولا کیا کر؟ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ اور ہم نے اس طرح پھر علیہ اسلام کو زمین میں اس کو تمقین عطا فرمائی اس کو ٹھہراؤ ہوا فرمایا کہ وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچ گئے اور اس کے بعد اور ہم نے علم دیا ان کو خواب کے تاریخ ولا کلا اللہ غالب ہے اللہ کا حکم ہر چیز پہ غالب ہے روک نہیں جاتے نہیں اب جب یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ نے جمال بھی دیا تھا اللہ نے کمال بھی دیا تھا اور پھر نبی کا بیٹے ہیں کو مذاق تو ہے نہیں جی ایسا حسن نظم کے عزیز نے کہا کہ بھی سارا ہمارا جو داخلی معاملہ نے سب تمہارے سپر. یہ محلات یہ قصور یہ نظام یہ صفائی ملازمین ان کی تنخواہیں یوسف علیہ السلام سب تمہارے سپرد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں یوسف علیہ السلام کی تربیت جو تھی وہ شروع پر یہ تو اللہ کی حکمت ہے یعنی اب اب یعنی اندازہ فرمائیں کہ جو قیدی بن گیا تھا جو کنویں میں قید تھا جو غلام بن کے بک رہا تھا اب وہ مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں اس کے پورے نظام کا کنٹرول اس کے اور اتنا اعلیٰ انتظام کیا انہوں نے کہتے ہیں کہ عزیز تو حیران ہو کہ بھئی اتنا بچہ ہے سولہ ستارہ اٹھارہ سال کی عمر ہے اور اتنا یہ ذہین ہے اور اتنا یہ نظم و نسق سمجھنے والا ہے کہ ہر ملازم پہ ملازماؤں پہ سب پہ نظر پلم آکم علم اور پھر جب وہ اپنے کمال رشت کو پہنچے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا علم بھی عطا فرمایا وہ کزالی کا محسنین اور اپنے نیک بندوں کو سالے بندوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ سلاد کو اتنا بڑا بدلہ دیا اتنی بڑی عزت دی اتنا بڑا مقام دیا ہم نے کہ اب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھنے والی ہے اب جناب ان کا لباس بھی شاہزاد والا ان کی رہائش بھی شاہزاد والی اٹھنا بیٹھنا بھی شہزادوں والا اور پھر پورا جو داخلی انتظام ہے سب کا سب حضرت ہے یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گیا ادھر سے یوسف علیہ السلام کا یہ مرتبہ آیا اور ادھر سے امتحان کی دوسری کڑی شروع ہو گئی کہ پہلے بھائیوں کی وجہ سے امتحان میں آئے خدا کی اللہ کے نیک بندوں میں بڑے بڑے عجیب امتحان آتے ہیں ابتلا آتے ہیں پہلے بھائیوں کی وجہ سے اتنے بڑے امتحان سے گزرے کہ اللہ کا نبی حضرت یعقوب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آنسو ہیں اور اپنے بھائی قتل کرنے کے ارادے سے لے آتے ہیں بھائی مارتے ہیں اور بھائی اندھے کنویں میں جنگل کے غیر آباد کنویں میں پھینکے چلے جاتے ہیں پھر اور ابتلا آتا ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ہو کے غلام بن گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو غلام بنا دیا جائے نبی کا بیٹا ہو کے غلام بنے اور غلام ہو کے بازاروں میں بکے اچھا اب اللہ نے تھوڑی سی رحمت فرما کے جگہ دے دی سکون آیا سکون آیا تو اب جناب بی بی زلی کا امتحان شروع ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ عجیب ابتلا کے دور گزرے ہیں زندگی باقی تو باقی وما علینا الحمد للہ برادن اسلام واجب الام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں قصص الانبیاء علیہ مسلاۃ السلام کے زمین میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے درس سابقہ کا تعلق جو ہے وہ بھی قصے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کنویں میں ڈال دیا اور ایک کافلا اتفاق سے گزرا جو قافلہ جو ہے جانے اردن سے مصر کی طرف جا رہا تھا اور جس کے پاس چیزیں تھیں تجارتی قافلہ تھا بیچنے کے لیے اور انہوں نے جب کنویں سے ٹول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نکلا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک آیت مبارک میں پھمایا کہ وہ شروع وکانوی منتوا دی <دِين> کہ انہوں نے بیچ ڈالا بخش کہتے ہیں حرام اور دراہما ماد چند درہم یعنی چند کھوٹے سکوں کے ایوز میں بیچ ڈالا اور تھے اس سے وہ جان چھڑانے والے وہ چاہتے تھے کہ بک جائے اب اس میں دو قول تھے ایک قول تو یہ تھا کہ بھائیوں نے بیچ ڈالا اور ایک قول یہ تھا کہ کافل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا لیکن اصل بات جو تحقیق ہے وہ کے کرام کے رام کی یعنی کا کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں دفعہ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا یعنی جب وہ کنویں سے نکلے تو بھائی تو انتظار میں تھے نا پتہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام یا تو بھی کنویں میں مر جائیں گے یا اگر کوئی کنویں سے انہیں نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے بھاگ کے پھر گھر پہنچ جائیں تو آ کر والد کو قصہ سنا دے تو وہ اس انتظار میں نگرانی کرتے انہوں نے جب دیکھا کہ قافلے والے نکال کے لے جا رہے ہیں تو نے کہا چلو ایک کام تو ہو گیا کہ قافلے والے نے نکال لیا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اب قافلے والے نگرانی نہ کریں خیال نہ رکھیں یوسف علیہ السلام آخر بچہ ہے جوانے دوڑ جائے تو اس لیے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا گلاب ہے بھاگا ہوا ہے ہم سے تم نے کیسے پکڑ لیا انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی ڈول ڈالا تھا اس نے کہا نہیں نہیں تو قابل والوں نے بھی سوچا کہ چلو بھی اچھا ہے بجائے جھگڑا لمبا کرنے انہوں نے کہا کہ بھی تم یہ گلام بیچے گا ہاں ہاں بیچیں گے بالکل بیچے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا یہ غلام ہے بڑا بھاگنے والا کہیں بھاگ نہ جائے آپ سے یعنی وہ اصل میں تو اپنا کام پکا کر رہے تھے کہ کسی طرح جائے اس وقت اچھا اب اس پیسے کو اللہ نے حرام کیوں کہا وہ شروع ہو بے کہ انہوں نے بیچ ڈالا حرام سے تو سمن بخشن کہنے کا مطلب یہ تھا بات سمجھیں کہ غلام نہیں ہے نا وہ تو آزاد ہے وہ تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کو غلام بنا کے بیچا جائے تو اس سے بڑا حرام پیسہ کیا ہوگا کہ ایک غیر غلام کو غلام بنا کر آزاد کو گلام بنا کے بیچ دیا جائے تو پیسہ تو حرام ہو گیا اب جناب جب وہ کافلے والے لے گئے تو انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں پھر یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی اور اس دور میں مصر میں باقاعدہ بازار لگتے تھے جہاں لڑکے لڑکیاں غلام جاریا سب فروخت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی بڑی بولی لگی کیونکہ اتنا خوبصورت اتنا جمال بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہ بولی لگائی کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں کھڑا کر دو اور ایک پلڑے میں ہم مش وزن برابر کر کے دیتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف خالص حریر کا کپڑا جو ہے نا برابر کا وزن میں لے لو اور بعد ان نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کھڑا کریں اور ایک طرف جو ہے چاندی وزن کر تو بہرحال یہ تو سارے اقوال ہیں جس کو قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا کہ کتنے میں بیچے گئے کتنے میں خریدے گئے قرآن پاک نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلا جو بھائیوں نے بیچا وہ تو درا حما اب جب یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تو سب سے زیادہ بولی لگانے والا جو تھا وہ عزیز میں اور اس زمانے میں مصر پہ امارکا کی حکومت تھی اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا ریا ابن اص اور عزیز مصر جو ہے اس کا نام تو آئے ہیں کتابوں میں کتمیر یا اطفیر لیکن وہ کہلاتا تھا عزیز مصر جیسے آپ کے یہاں کہلاتے ہیں وزیر خزانہ وزیر تجارت پھر تو نام نہیں لگتا وزیر داخلہ وزیر خارجہ تو وہ بھی وزیر خزانہ جو تھا وہ عزیز کہلاتا تھا اصل نام اس کا قتمیر یا اتفیر تھا اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام زلیخہ یا رائیل تھا یا بعض علماء الما کہ رائیل نام تھا اور زلیخہ اس کا لقب انہوں نے سب سے زیادہ بولی تھی اور اب اسی کو قرآن باغ جو ہے وہ ذکر فرماتا ہے کہ وکالمیسوا کہ جس نے خریدا مصر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا خصوصی خیال رکھو کیوں او اونت خزدا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے نفع کا ذریعہ بن جائے دیکھا کتنا ذہین ذکی اور پھر یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں صحیح روایات میں آیا ہے کہ اڑتی اشتر الحسن و جدت صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا اور حسن کا چھٹا حصہ جو ہے آپ کی دادی کو ملا تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام ابن یعقوب اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اسحاق کے بیٹے ہیں اور اسحق ابراہیم الخلیل کے بیٹے تو اسحاق کی والدہ جو ہیں بی بی سارا وہ بھی تو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور مثال عالمین لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں تو کوئی شبو نہیں ہے کہ جمال عطا فرمایا اور اگر نصف جمال ملا یوسف علیہ السلام کو اور نصف جمال ملا کائنات کے تمام اللہ کی مخلوقات کو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یعنی وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جمال میں زیادہ ہوں تو اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں اس کے فصرین نے محدثین نے اور علماء کرام نے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمایا ان نے کئی جواب کہا پہلی بات ایک بات یاد رکھنے اصولی بات کہ جزوی فضیلت جو ہے وہ کبھی کسی کلی فضیلت کو متاثر نہیں کرتے کیا مانا ایک آدمی میں ایک فضیلت ہوتی ہے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دیا اب ان کے آواز کا اتنا حسن تھا اتنا اس میں تاثیر تھی اتنا اس میں درد تھا کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے نا ترندے اڑتے ہوئے بھی کھڑے ہو اور جب آپ زبور پڑھتے تھے تو مچھلیاں پانی سے باہر آ جائیں ایک خاص ہے اللہ نے عطا کر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کو صفت صبر سے نوازا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ مسلاد و تسریف کو بعض خاص ایک ایک چیز عطا فرمائی اس لیے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اللہ نے حسن تو عیسی کو بھی دیا اللہ نے کمال تو موسیٰ کو بھی دیا لیکن یہ ہے کہ اگر ان تمام کمالات کا مجموعہ دیکھا جائے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے صفت حیا حضرت عثمان میں زیادہ تھی صفت قزا یعنی فیصلہ کرنے کی قوت وہ حضرت علی میں زیادہ تھی اچھا حق کے لیے شجاعت اور سختی حضرت عمر میں زیادہ تھی لیکن مجموعی طور پر جو فضیلت ہے وہ سیدنا اتنا بکر کی تھی کہ اب ضلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ <سلام> اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایک طرف ہم صرف حسن کو دیکھیں گے ایک طرف ہم صرف جمال کو دیکھیں گے تو یہ جدوی فضیلت ہے جو ہمارے آقا کی کلی فضیلت کو کاتے نہیں ہو سکتی نقصان نہیں ہو سکتی کہ میرے مدنی میں تو صرف جمال نہیں جمال بھی ہے کمال بھی ہے جلال بھی ہے رحمت بھی ہے خلق عظیم بھی ہے وہ تو مجموعہ ہے خوبیوں کا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمپی رسول پاک ہو کر رکھے ایک بات دوسری بات یاد رکھیں رکھیوں نے فرمایا کہ حسن جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ایک ہوتا ہے حسن سباحت اور ایک ہوتا ہے حسن ملاحت حسن سباحت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی خوبصورتی ہے رنگ ہے اچھا بعد ایسے ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بالکل خالص سفید تو نہیں ہے ہلکا سا سامنا پن بھی آتا ہے ہلکا سا گندمی رنگ بھی آتا ہے لیکن اس ملاحت میں جو کشش ہے وہ سباہت میں نہیں ہوتی یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے علاقے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں نا وہاں کے لوگ بڑے گورے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح مسلم ایک چھوٹی سی مثال میں کرتا ہوں آپ کیونکہ کہ مکے میں رہتے ہیں اور مکے میں رہنے والے آدمی کو ہر ملک سے سابقہ پڑتا رہتا ہے ہر ملک کی قوم سامنے آتی رہتی ہے آپ مصر کے لوگ دیکھیں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہیں لیکن جو پورٹ سوڈان کے لوگوں کے چہرے میں کا شیشے وہ مصر کے چہرے میں نہیں ہوگی وہاں صرف سفیدی ہوگی لیکن وہاں جو ہے سفیدی اور سفیدی کے ساتھ وہ جو اللہ نے وہ چونکہ اصل میں سوڈان میں زیادہ لوگ کالے تھے وہ بہت سفید تھے تو درمیان میں اللہ نے ایک ملاحت پھیلا تو یہ تو فتری جو حسن جو کشش اس میں ہوتی ہے وہ ہانی نہیں ہوتی تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں سباحت تھی اور میرے مدنی کے جمال میں ملاحت اس لیے پھر حضور کا جمال ایک وجہ سے زیادہ ہو اور تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہے عربی میں کہ جب وہ کلام کرے نا وہ خود شامل نہیں ہوتا جب متکلم کوئی بات کر رہا ہو نا متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے تو متکلم جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا یعنی حضور نے فرمایا یوسف یوسف الشطر الحسن علیہ السلام کو آدھا حسن دیا یعنی حضور کے ماں سوا حضور شامل نہیں اس میں کیونکہ متکلم کبھی شامل ہی نہیں ہوتا متکلم جب بات کرے گا تو ہم نے ان کو دیا ہے اس کا من یہ نہیں کہ میں نے بھی خود لیا ہے متکلم کبھی اس میں شامل ایک اور چوتھا جو جواب اس کا علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے حسن منقسم اور ایک ہوتا ہے حسن مطلق اور غیر منقسم کیا مطلب ایک چیز ہے وہ قابل تقسیم مثلا میرے پاس بیس ریال ہیں اب یہ قابل تقسیم ہے کہ ایک ایک ریال دے دوں تو بیس آدمی کو مل جائے گا دو دو ریال دے دوں تو دس آدمی کو مل جائیں گے پانچ پانچ ریال دے دوں تو چار آدمی کو مل جائیں گے چار چار ریال دے دوں پانچ آدمیوں کو مل جائیں گے قابل تقسیم ہیں لیکن اب اگر میں سخاوت کروں اور اینک تقسیم کر کے دینا چاہوں تو کیسے دوں یہ تو ناقابل تقسیم کی تھی یا تو ساری دے دوں نا کسی جی کو اب میں کہوں کہ نہیں جناب میں آدھی آپ لے لیں اور آدھی جناب آپ ڈاکٹر صاحب آدھی آدھی کیا کریں گے کی بےچارے رسی ڈال ایک گے ایک لگائیں گے تو اس لیے اسی طرح ایک حسن ہوتا ہے جمال منقسم قابل تقسیم اور ایک جمال ایسا ہے جو ناقابل تقسیم تو انہوں نے کہا کہ یوسف تو اس جمال میں حصہ لے رہے ہیں جو منقسم تھا اور محمد مدنی کا جمال جو ہے وہ تو تھا ہی غیر منقسم اس کو تو شامل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے وہ تو حسن مطلق تھا اور حسن غیر منقسم تھا کہ جس کی تقسیم کی ہی نہیں اللہ نے کہ آگے کسی کو دیا ہو اور نبی کو بھی دیا ہو اس لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ جیسے کہ ان نے کہا کہ وہ تو سب کو جمع کریں لیکن تو تنہا داری محمد بدنی اکیلے جو ہیں اللہ نے ان کو اتنا جمال اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے مارا اے تو قبل ہوں ولا باد حضور جیسا جبال نہ میں نے آپ سے پہلے کسی کا دیکھا نہ میں نے بعد میں کسی کا اور اسی طرح ایک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کانا اف لجل کہ حضور کے دانت مبارک جو تھے نا ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا دانت بالکل جڑے ہوئے بالکل دانتوں کے درمیان یعنی کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں ایک ہے کہ نہیں دانت بالکل سیدھے برابر خوبصورت لیکن درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے تو حضرت ابن آباز فرماتے کہ حضور کے دانت مبارک میں درمیان میں فاصلہ تھا ایزا تھا کلن نوروں میں اور جب حضور بات کرتے تھے تو اندر سے نور کی لاٹے اندر سے نور آتا روش تو یہ جمال جو ہے کسی کو نہیں ملا کسی بھی شکل میں اور اسی طرح یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے تھے اور چودویں کا چاند کھلا تھا تو کہتے ہیں کہ انا اندر بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی محمد مدنی کے چہرے کو دیکھتا تھا لیکن کہتا ہے خدا کی قسم میرے نبی کے چہرے کا مقابلہ چاند کا نور بھی نہیں کرنا اسی بھی سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ ایک تو لوگوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے لنا شمسن ولن آفا کے کہ ایک میرا سورج ہے ایک لوگوں کا سورج ہے فرمایا ان کا سورج تو صبح تو ہوتا ہے اور میرا سورج تو ہی رات کو ہوتا ہے یعنی جب ادھیرا چھا جاتا ہے دنیا کا سورج بے نور ہو جاتا ہے تو میرے مدری کا چہرہ چمک ہوتا اسی طرح بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہوتے کوئی سلائی کر رہے ہوتے کوئی کپڑا سی رہے ہوتے اتفاق سے سوئی گر گئی اندھیرا ہے لائٹ تو ہوتی نہیں تھی دیے جلائے جاتے تھے اچھا کبھی دیا جلانے کے لیے بھی وہ نہ, گھی ہوتا, تھا نہ ہوتا تھا تو اب اگر حضور تشریف لے آتے اور حضور بات فرماتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ ہم وہ چیز اٹھا لیتے نہیں تو یہ جمال جو ہے جمال محمد مستفیٰ ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی جمال نہیں کرفی ہے وہ آئی کہ ایسا دوسرا آئی نہ کسی کی بد میں خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں یہ تو ایسا جمال ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں لیکن حضرت یوسف کا جمال بھی تمام دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اچھا تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ بھی ایسا جمال اور یہ دیکھیں وہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کا چہرہ جو ہے نا جی وہ اس کے ذہانت پہ اس کے قابلیت پہ اس کی متانت پہ اس کے بردباری پہ اس کے عالم ہونے پہ اس کے جاہل ہونے پہ اس کے بدھو ہونے پہ چہرہ سب سے بڑا یعنی اس کی دلیل کہ آدمی چہرہ دیکھ کے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی ذہین ہوگا یا یہ آدمی جو ہے غبی ہوگا اور خاص طور پہ یہ عرب لوگ جو ہیں یہ اس قیافے میں تو یہ بہت بڑے ماہر ہو یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کیا پھینکے آپ حیران ہو جائیں گے ایک دفعہ میں پرانی بات ہے ریاض میں گیا ایک بازار سے میں گزر رہا تھا تو ایک بوڑھا بدو نے بالکل جیسے خالص نا عربی وہ اٹھا اور بڑی محبت سے مجھے ملا اس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اپنی دکان پہ قہوہ وغیرہ بھی عرب ہوتے ہیں فیاض ہوتے ہیں عربوں میں تو اللہ نے ایک جواہر رکھے ہیں اور اس کے فوراً بعد مجھے پوچھا کہ بابل عمرہ میں فلاں جگہ پر ایک عالم ہے پاکستانی وہ درس دیتے ہیں اور پگڑی باندھتے ہیں تم ان کے لڑکے تو نہیں ہو. میں نے کہا وہ تم جانتے ہیں ان کو کہاں وہ جو پگڑی باندھتے ہیں شیخ خیر محمد ان کا نام ہے بابل عمرہ سے نیچے تو سین میں ان کا بہت بڑا ہلکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اسی پاکستانی لباس میں ہی ہوتے ہیں اور تم ان کے بیٹے ہو میں نے کہا ہاں میں نے کہا ابھی تمہیں کیسے پتہ لگ گیا تو اس نے کہا میں نے ان کا ناک دیکھا تھا تمہارا ناک دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اسی کے بیٹے ہو اب اندازہ کرے تو یہ عرب میں کمال اسی لیے حضرت ایک اسامہ اور زید اس کے بارے میں حضور کے زمانے میں بہت لوگ جو تھے نا نبوز بلّہ اللہ معاف کرے وہ تومت لگاتے تھے کہ وہ غلام ہیں اور غلام ہیں اور غلام ہیں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت اسامہ اور حضرت یعنی باپ بیٹے دونوں باپ بیٹے جو تھے حرم میں سو رہے تھے اور کپڑا ایسے پہنا ہوا تھا کہ کپڑا تھا نا چھوٹا کہ پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں تو ان دونوں نے اپنے پاؤں چھوڑ دیے اور ابا کی بدن پہ کپڑا لے لیا سر پہ بھی کپڑا لے لیا تو ایک ارب کا آرابی گزرا جو قیافا شناز تھا تو اس نے جب دونوں کے پاؤں کو دیکھا تو کہ لگا باز ملوم ہوتا ہے یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ باپ بیٹا ہی لگتے ہیں تو حضور کو جب پتہ لگا حضور بڑے خوش حالانکہ یہ نہیں کہ کیافے کی بات ضروری مانی جائے لیکن ان کے نزدیک تو کیافا حجت تھا نا کافروں کے نزدیک ہمارے نزدیک کیا حجت نہ ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ چلو اعتراض کرنے والوں کو تو جواب مل گیا نا تصدیق ہو گئی کہ کائف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں پاؤں جو ہے آپس میں ملتے ہیں اور یہ فتری بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بہت بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑی بڑی قومیں ہیں بڑے بڑے قبیلے ہیں ان میں خاص طور پہ ایک علامت آتی ہے وہ علامت چلتی رہتی ہے سارے قبیلے میں اور قبیلہ اسی سے پہچانا جاتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے تو اب حضرت یوسف کو دیکھا آخر وہ وزیر تھا وہ چھوٹا بچہ تو نہیں تھا اس نے پہچان لیا کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی جوہر ہے ی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب ناراض ہونے لگے نا ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ابو بکر کے ابا ابو بکر سے کچھ نہ کہنا اننا ابنی ہاد میرا بیٹا کچھ بنے گا تو اب جی اب اس نے کہا کہ ان کا بڑا بڑا خیال رکھنا خصوصی نگہداشت خاطر مدارات یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے اللہ کوئی نفے کا ذریعہ بنا دے یا ہم اس کو خود بیٹا ہی بنا لیں چونکہ وہ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا وزیر خزانہ جو ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا لا ولد تھا بلکہ بعض کتابوں میں کتب سابقہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تھا ہی ان مرد تھا اولاد کے قابل ہی نہیں اس لیے قرآن نے بس اتنا کہا کہ اس نے اتنا کہہ دیا کہ سا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُؤْلِّمَهُ مِنْ تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ أَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تبارک و تالا فرماتی ہے کہ پھر اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا کہ جی لوگ تو سوچ رہے ہیں نا کہ ایک طرح بھائی پکڑ رہے ہیں مار رہے ہیں کنویں میں پھینک رہے ہیں کھوٹے پیسوں میں بیچ رہے ہیں بازاروں میں بولیاں لگ رہی ہیں لیکن اللہ کی تقدیر اپنے فیصلے کر رہی ہے کہ کیسے ہم نے اس کو مصر میں پہنچایا کیسے ہم نے اس کو وزیر کے گھر میں داخل کر لیا کیسے ہم نے اس کو علم دیا باتیں کرنے کا کہ کیسے بات کی جاتی ہے کیسے مخاطب کیا جاتا ہے باد نے فرمایا کہ کیسے ہم نے ان کو تابیر رویا کا علم تھا فرمایا اللہ فرماتے واللہ غالب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے آبر پہ اپنے ہر چیز پہ غالب ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھتے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو نکال دیا ہم نے یوسف کو باپ سے دور کر دیا ہم نے یوسف کو بیچ دیا اب یوسف لوگوں کی نوکریاں کرتا پھرتا ہوگا وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا مولا اسے کس ترتیب سے لا رہے ہیں اور کہاں پہنچانا چاہما بلگا شاہ حکم علما اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمال عقل کو پہنچے بعض علماء فرماتے تے تیس سال اکثر علماء فرماتے ہیں کہ چالیس سال اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم حکمت بھی اور علم بھی عطا فرمایا تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہیں سے اشارہ ہے نبوت کا کہ حکم بھی دیا اور ہم نے علم بھی دیا کا کزالی کا نجزلم اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یوسف پہ موقف نہیں ہم اپنے صالح بندوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں تو ہم نے اس کو علم بھی دیا ہم نے اس کو حکم بھی دیا اب یوسف علیہ السلام نے تو چند دنوں کے اندر جناب پورے منسٹر کے گھر کا جو نظام تھا نا سارا اپنے کنٹرول میں لے لیا حیران ہو گیا وزیر کے اتنا اچھی ترتیب سے یوسف علیہ السلام چلا رہے ہیں میرے گھر اب جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان شروع ہوا اور وہ امتحان یہ تھا کہ امراط العزیز جو ہے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کے حسن نے جمال نے اتنا اثر کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان پہ اشک ہو گئی اور انہیں اپنے راستے پر بہلانے کے لیے اس نے اب ہر پہ استعمال کرنا شروع کیا اس کو قرآن کہتا انفسی غلق دل ابواب و کالت ہے تلک کالملہ انی احسن مسوئی ان حل فل حل اب اللہ کے قرآن کو سمجھیں قرآن کہتے ہیں برابر تو راو کا معنی ہوتا ہے کسی کو بہلانا کسی کو پھسلانا کسی کو اپنی طرف مائل کرنا مراودہ سے لیکن یہاں مشکل بات یہ ہے ایک بات رکھیں کہ وہ راو ہو یہ مفائلہ ہے اور جب باب مفائلہ ہو تو وہ دونوں طرف سے ہوتا ایک طرف سے نہیں ہوتا کیا مطلب مزاربہ رب یعنی مفا اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا دونوں نے ایک دوسرے کو مارا مخاسما اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ملاقما کہ وہ جناب اس نے بھی مارے مکے اس نے بھی مارے مکے ملا ہو گیا تو جب بھی مفا کا وزن آئے گا تو وہ تو دونوں طرف سے ہوگا اور قرآن کہتا ہے را وزن تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی عمرات العزیز نے بھی پھسلایا اور یوس علیہ السلام نے بھی یہ تو دونوں طرف سے ہوا لفظ قرآن میں جو ہے وہ راودت ہے اور راودت ہے مراودت سے مراودت جو ہے, ہے تو ایک اللہ کے قرآن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا لیکن دشمن ایسا نہیں کرتا وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے نا باتیں ہم نے تو بس قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ تبرک کے لیے یا ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے کہ ابھی صبح کو منزل پڑھ لو تو کہتے ہیں پیسے شیسے اچھے مل جاتے ہیں روٹی میں برکت ہوتی ہے رزق میں بھی فراخی ہو جاتی ہے ہم تو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بندہ مرنے لگا تو پڑھتے ہیں کہ چلو جلدی مر جائے اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو پھر قبر پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ چلو مرنے والا تو مر گیا لیکن ہماری تو ایک مہینے کی روزی بنا گیا نا چار حافظوں کو روٹی کھاتے ہیں اور پھر اس نے قرآن پڑھنا ہے تو اس کو کھانا بھی اچھا دینا پڑتا ہے تو ہم نے تو لیکن دشمن تو قرآن پڑتا ہے اعتراض کرنا ہے وہ تو قرآن میں ایک لفظ بھی مل جائے تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں پوری دنیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے, کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے راوت اس نے بھی اس نے بھی بہلا آپ کا کیسے دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی پاک ہوتے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر جو آپ کے نزدیک نبی ہے اگر وہ ایک عورت کو بیلا پھسلا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے ہم بھی بیلا پھلا سکتے ہم سے بھی ایسی بات ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں لب تو ہے را ہو لیکن محاورات عرب میں کبھی کبھی لفظ مفاعلہ ہوتا ہے لیکن دونوں جانب سے نہیں ہوتا ہوتا ایک جانب سے ہے لیکن وزن مفاعلہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کہ آپ کب نے چور کو سزا دی اس کا معنی یہ تھا کہ چور نے مجھے بھی سزا دی وہاں بھی وزن مفالا ہے لیکن ایک طرف ہے دو طرف نہیں اچھا اسی طرح جیسے عرب کے محاورات میں ہوتا ہے کہ دا وی میں نے مریض کو دبا دی علاج کیا اب یہ مانا ہے کہ مریض نے میرا کیا اس نے مجھے مریض کو دوا اس لیے کہ یہاں مفا ہے تو یہاں ایک طرف سے ہے وزن مفا ہے لیکن ایک طرف سے ہے یہ کوئی قیدا کھلیا نہیں ہے کہ مفاعلا ہو تو دونوں طرف سے ایک جواب یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مفاء دونوں طرف سے ہوتا ہے اکثر لیکن کبھی کبھی ایک طرف سے بھی ہوتا جیسے افعل تفضیل مانا یہ ہوتا ہے نا افعل تفضیل کا بھی یہ سب سے اچھا ہے جیسے آپ کہیں نا جی کہ فنجان تو یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ سب سے اچھا ہے مانا یہ بھی اچھا تو ہے لیکن یہ سب سے اچھا ہے لیکن کبھی کبھی افعل تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہوتا جیسے آپ روز اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اکبر تو افعل تفضیل ہے یعنی اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے تو چھوٹے تو ہیں پھر جب وہ بہت بڑا ہے تو پھر اور ایک بڑا بھی ہے بڑے کے ساتھ اور چھوٹے بھی ہیں اور یہی تو پھر کافر کہتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں کہ بڑا ہے لیکن یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسی کے ہیں اس لیے یہاں اکبر جو ہے اف التفیل اپنے معنی میں نہیں آتا بلکہ بانے کبیر ہے اور اس کا معنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعتراف ہے یہ معنی نہیں کہ وہ بہت بڑا ہے لیکن اس سے کوئی بڑا ہے پھر اس سے کوئی اور چھوٹا بھی ہے اس معنی میں وہ استعمال ہی نہیں تو اسی لیے یہاں سمجھ لیں کہ ورا عدت ہو مفائلہ ہے لیکن ایک کیا اور اس کا ایک اور جواب جو علماء محققین نے دیا ہے نا وہ اور بھی لطیف ہے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے فائل اور ایک طرف ہوتا ہے سبب سبب نہ ہو تو فائل نہیں ہوگا فائل نہ ہو تو سبب نہیں ہوگا تو دو چیزیں تو ہو گئی یعنی بات کو ذرا سمجھیں کیونکہ قرآن کا ایک آیت سمجھ لو تو بہتر ہے دس سپارے پڑھنے سے دس سپارے پڑھ جائیں اور سمجھ ایک آیت کی بھی نہ ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اچھا وہ کیا مانا مثلا کہ آکب تو ہم نے چور کو سزا دی تو آکب تو مواقب ترس ہے لیکن چور نے چوری کی سبب تو بنا نا چوری تب ہی تو سزا دی نا تو دونوں طرف سے کچھ ہو گیا ایک طرف سے فائل ہوا ایک طرف سے سبب ہوا بھائی ویت مریض ہم نے مریض کی دوا کی تو مریض تھا تو دوا کی نا ورنہ کس کو دوا پلاتے تو اس کا مرض جو تھا وہ سبب بنا دوائی پلانے کا تو دونوں کا عمل دخل ہو گیا ایک طرف سے سبب ہو گیا اور ایک طرف سے دوا پلانا ہو گیا اب دیکھیں قرآن کو سمجھے کہ ورا وی بئی اور پھسلایا اور بہلایا اس نے لیکن اس کا کام پھسلانا ہے لیکن سبب تو حسنی یوسف ہے نا اگر یوسف اتنے حسین نہ ہوتے تو کبھی اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہو کر اپنے غلام کے ساتھ کو بات کرتی یا اپنے ایک غلالم کو اہمیت دیتی جو خریدا ہوا ہے ان کے نزدیک تو حضرت یوسف غلام تھے نا خریدے ہوئے اس طرح اس نے تو وہ حضرت یوسف کو خریدا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خریدے ہوئے غلام کی کیا حیثیت ہوتی آج کل آپ کو پتا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ بعض ملکوں میں لوگ عورتیں لڑکیاں بیچ دیتے ہیں وہ دوسرے پیسے دے کے شادی کرتے ہیں اس لڑکی بیچاری کی ساری زندگی کیا قیمت ہوتی ہے خریدی ہوئی اداد کا بقواس مت کرو تم کون سی میرے گھر میں آئی ہو جناب جہید لے کر کوئی بارات لے کے آدمی تمہیں لینے کے لیے میں نے خریدا ہے تم لہٰذا جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا تو جب خریدی ہوئی بیوی کا کوئی مقام نہیں تو خریدے ہوئے ملازم کی کیا حیثیت ہوگی اس لیے اصل سبب جو تھا وہ حسن یوسف تھا تو اب دونوں طرف سے آگیا نا ایک طرف سے اس کا پسلانا اور دوسری طرف سے سبب جما لیتی ہوئی تہاف سی اور اللہ کا قرآن دیکھے قرآن کہتے ہیں کہ کتنی حالانکہ لمبی بات ہے اللہ ہوفی بہ تہا وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے بہلایا پسلایا اللہ نے نام کیونکہ عورت کی عبت کو ہر لحاظ سے خدا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام لینا بھی شناان جائے اللہ بے ضرورت ہے وہ مجبوری ہے جیسے کہ بی بی مریم کا اللہ نے نام لیا چونکہ نسبت کدھر کریں عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے عیسیٰ, عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم بدکر فل کتاب مریم اور سورت مریم اللہ نے اور کسی عورت کا پورے قرآن میں نام نہیں لیا ماں سوائے بی بی مریم کے کسی میرے نبی کی بیوی بی کا نام نہیں لیا کسی پیغمبر کی بیوی بی کا نام نہیں بیا ذرب اللہ مسر اللہ کفرمرات نو علیہ السلام کی بیوی بی اور لوت علیہ السلام کی بیوی بی ضرب اللہ مسر اللہ آمنت کی بیوی بی یا نشا ان نبی رستن نبی ازواجکلین یا ازواج اکا اکا انت کسی جگہ نام نہیں کالت لخت ہی کسی بھی انجن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اور آج کل یعنی آپ دیکھیں کہ دشمن نے ایک ایک چیز کا کتنا گہرا مطالعہ کیا ہے اور آج سب سے بڑا یعنی اعزاز یہ ہوتا ہے کہ عورت کا نام جو ہے وہ باقاعدہ لکھا جائے اور نام کے ساتھ اسے بلایا جائے اور پھر نام بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھے جاتے ہیں اس لیے نہیں ڈھونڈ کے رکھے جاتے کہ بھی نبی کی بیویوں کے نام ڈھونڈ لیں بیٹیوں کے نام ڈھونڈ نہیں نہیں مقصد یہ ہے کہ ایسے نام ڈھونڈیں گے کہ جن میں جدت بھی ہو اور جن میں تازگی بھی ہو اور جس میں حسن الطافت کی تصویر بھی ہو اور جس نام کے لینے میں کشش بھی ہو حالانکہ اسلام کہتے عورت کے تو نام پہ بھی پڑتا اس لیے قرآن نے اب دیکھو نا کہ کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ نوز پٹڑی سے اتارنا چاہتی ہے لیکن قرآن پھر بھی نام نہیں لے حالانکہ اتنا بڑا جرم کا بھائی قرآن نے پھر بھی پڑتا غلق دل ابا بکالت ہے تو بہلایا پسلایا کہ ہر وقت جناب بن سمر کے اس کے سامنے آنا اس کے ساتھ جناب بڑی پیار پیار کی لطافت کی باتیں کرنا یوسف علیہ السلام سے اور بار بار یوسف علیہ السلام کو دیکھنا اور ہر انداز سے اس نے کوشش کی جب دیکھا بھی یوسف علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اصل میں میرے خیال میں آپ سو جاتے ہیں یا میں سو جاتا ہوں کچھ ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی ایسی چوری کی خبر خاک لگائے کوئی سامنے بیٹھ کے جو میرے سورا ہو تو میں کیا کروں یا شاید انہیں دو بجے آئے یا درس کی لذت میں سو جاتے ہیں یا یہ ہے کہ تنگ آ کے سو جاتے ہیں کچھ دیر سوتا رہا ہوں. وہ ایک آدمی مثال مشہور ہے نا کہ وہ ایک مولوی تکری کر رہا تھا تو ایک آدمی سامنے جو بیٹھا بڑا رو رہا مولوی بڑا خوش ہوا کہ آج اس کی تکری میری لگ گئی ہے کہ یہ بڑا رویا یا تو نماز جب ختم ہوئی جمعہ ختم ہوا تو اس کو بڑا شوق سے جا کے مولوی صاحب ملے چونکہ یہ تو میرا عاشق ہے رو رہا تھا ماشاء اللہ بھائی آپ کو اللہ نے بڑا ماشاءاللہ اللہ خشو خزو نصیب فرمایا ہے آپ رو رہے تھے اور آپ کے قلب پہ بڑی دکت آ رہی اس نے کہا حضرت آپ جب یوں داڑھی ہلاتے تھے نا تو مجھے اپنا بکرا یاد آتا میں تو بکرے کو رو رہا تھا آپ نے سمجھا میں آپ کی تقریر کو رو رہا تھا میں آپ کی تقریر کو نہیں رو رہا تھا جب آپ یوں کرتے تھے نا آپ کی داڑھی جو ہے نا میرے بکرے کے بالکل مشابے تو مجھے وہ بکرا یاد آتا تھا تو میں تو اس کے غم میں ہلکان ہوا جاتا تھا جا یاد پھٹے میں نے سمجھا یہ میری تقریر کا کوئی عاشق ہے تو اپنے بکرے کا ہی عاشق ہے تو بہرحال جی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس نے سارے دعو اپنے حسن کے جمال کے ازما کچھ نہ ہو اس نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے آج طاقت آپ پھر طاقت ہے اقتدار ہے اقتدار تو پھر اندھا ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا جی اس نے حضرت یوسف کو بلایا اور اپنے ملازمت اور خواتین جو اس کے کام پر تھیں ان کو سمجھا دیا بڑے آرام سے کہ جوں یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں نا دروازہ بند کرتے جائیں کیونکہ محلہ کے تو دروازے ہوتے ہیں آپ کو کہتے کہ ایک دروازہ تھوڑا ہوتا ہے وہ مین دروازہ ہے پھر اندر آئیں گے پھر ٹیبڑی ہے پھر دالان ہے پھر آگے جناب سہن ہے اور اس کے بعد پھر آپ اندر جا رہے ہیں جو شاہی محلات ہیں تو دروازے بند کرتے جائیں تاکہ آج یوسف کو میں نے کسی حال میں موقع دینا ہی نہیں بس اس لیے قرآن کہتا ہے وہ غلہ اور یہ نہیں کہا غلہ کا بڑی سختی کے ساتھ بند کرا دیے گا اور جب دروازے بند ہو گئے تو اب بالکل کھل کے آ گئی اب کچھ نہیں بچا اب اشارہ گنا ہے نہیں کھل کے کا کالت ہے تلکھ کا یوسف اب تو آؤ میرے پاس اب تو میری بات مان لو لیکن اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کالم آز اللہ اللہ کی پناہ کیا کہہ رہی ان ربی حسن ان لائو فل حال اب اس میں دو کال مفسرین کے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انحو ربی زمیر اللہ کی طرف راجئے کہ وہ میرا اللہ جس نے مجھے کتنا اچھا ٹھیکانا دیا کہ مجھے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا لیکن قدرت نے مجھے بچا کے یہاں محلو میں پہنچایا اب میں اپنے اللہ کی نعمت کا یہی شکر ادا کروں کیا بات اور بعض علماء فرمت ہیں کہ نہیں ان سمی راجیہ ہے عزیز مصر کی طرف کہ وہ میرا سردار جو ہے جس نے مجھے خریدا ہے اور اس نے کہا تھا اکرمی مسوا اس کو بہتر ٹھکانہ دینا اس نے مجھے گھر دیا ٹھکانہ دیا عزت دی اپنے گھر کا مجھے انچارج بنا دیا اب میں اس کی عزت پہ ہار ڈالوں کیا کہہ بھائی نو لا اور یہ پکی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نو زب اللہ اپنے محسن کی بیوی پہ محس کرو کیا کہہ رہے اتنا بڑا حادثے کو اب آگے اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں اللہ قرآن والا ہمت بہی و ہم بہا لولا ار آبرہ نربی بلکدی بہم بھیا لولا ارر آ لولا ارر آبرہ نربی کزا للی نسلی سو ابل اللہ قرآن فرماتے ہیں والا قد پکی گے اس نے ارادہ اس نے ہم کیا وہ ہم اور یوسف نے بھی ارادہ کیا اب بات کو سمجھیں یہ بہت بڑی مشکل آیا ہے اللہ کے قرآن میں بڑے لوگوں کے یہاں اختلافات ہیں اور بڑے علماء نے یہاں بڑے کسی خاص ایک ایک آیت میں کتابیں کی. کیسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا مقصد ہے پھر نبی بھی اگر اس بات کا ارادہ کر لیں تو تو بڑا مسئلہ ہے اللہ فرمائے کہ نبی تو معذوم ہوتے ہیں یعنی بی, بی زلی چونکہ قرآن کہنا ہے کہ بی بی نے ہمت ہم اور آگے وہی لفظ ہے ہما بھی ہا تو اس لیے اس پر جو لمبی بحث ہیں وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر ہم صرف اسی آیت کے ابہاس کو شروع کریں تو پھر آٹھ دس درس تو صرف اسی آیت پہ ہم پڑھتے رہیں بیٹھے رہیں اس لیے خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ایک تو لفظ ہے ہم اور ایک ہے حاجس ایک ہے خاطر ایک ہے حدیثن نفس اور ایک ہے ازم یہ مراحل ہوتے ہیں دل میں یعنی پہلے ہم پھر ہم سے بنتا ہے ہاجس ہاجس کے بعد خاطر خاطر کے بعد حدیث نفس حدیث نفس کے بعد اب ازم تو یاد رکھیں کہ ہم سب سے کم درجہ ہے اس لیے یہ باز فرماتے ہیں کہ اگر اتنے درجے کا ہم ہو بھی تو وہ گناہ نہیں ہوتا کہ دل میں خیال کا آ جانا خیال کا آنا دل میں جو ہے یا کسی وسوسے کا دل میں گزر جانا انہوں نے کہتے وہ تو عیب ہے ہی نہیں گنا ہے ہی نہیں تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ہم آیا یا خیال آیا تو وہ تو ایک وسوسے کی حد تک ہے اور جو اللہ کے ہاں بھی قابل مواقع نہیں ہے قابل معافی ہے تو پھر اس کو ہم یہ تصوری کیوں کریں گے یوسف علیہ السلام سے گناہ ہوا گناہ تو ہوا بھی ہم میں صرف ایک جواب یہ آ کہ بھی وہ تو حاج بھی نہیں بنا خاطر بھی نہیں بنا حدیث نفس بھی نہیں بنا وہ ازم بھی نہیں بنا وہ تو صرف ہم تھا اور کم سے کم درجہ جو ہے وہ ہم ہے ایک اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ انسان من ہم ماں جب آدمی اپنے دل میں کسی نیکی کا ہم کرے ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو لکھ لو اللہ میاں اس نے کیا تو نہیں ہے ارادہ ہی کیا ہے ارادہ کیا ہے کہ یار آج رات جو ہے نا انشاءاللہ اللہ جا کے جلدی سو جائیں گے صبح کی نماز حرم میں پڑھیں بھئی حرم کی جماعت کا جو مزہ آتا ہے وہ مسجد کی جماعت کا تو نہیں آتا بھائی یار کیا ہے نماز پڑھ کے جلدی آ جائیں گے نماز حرم میں کرو ارادہ کر نہیں جا سکا اللہ فرمات کہ فرماد ارادہ تو کیا نا اس نے آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات تبلیغی جماعت والے بزرگ جب آتے ہیں نا تو وہ جب لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو نہ چلو نیت تو کر لو بھائی نیت کر لو وقت لگانے کی نہ جانا کیونکہ نیت علم نے خیر ان میں نام نیت ہی اچھی ہوتی ہے اور نیت پہ ہی ثباب ملنا شروع ہو جاتا ہے چاہے آپ نہ بھی کر سکیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے سے کہ میرے بندے نے ہم کیا ہے چاہے نہیں کر سکا نیکی لکھ دو اگر کرے تو پھر تو دس گنا لکھ دو اگر اسی ہم پر عمل کر کے نیکی کر دی من جا اب الحسن اشر و دس گنا لکھ دو اچھا جب من حمم سیات اس نے برائی کا ارادہ کیا اللہ فرماتے نہ لکھو کیوں اس نے برائی کی تو نہیں نا اچھا اگر کر لیں تو ایک لکھو اچھا برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا اللہ فرماد یہ بھی نیکی لکھ لو کہ چلو دل میں ارادہ تو آیا تھا اس کے برائی کا لیکن پھر میرے خوف سے اس نے چھوڑ تو دیا نا تو لہٰذا یہ بھی اس کی نیکی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی ہو اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس میں عمل نہیں کیا تو وہ بھی تو نیکی نہیں کی لکھی جائے گی تو لہذا یوسف علیہ السلام کا اس میں گناہ کیا یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی گناہ نہیں دو باتیں تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو اپارے اقابر کا علماء کا تحقیق بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہم نبیوں کو معصومتا اللہ کے نبی گناہوں سے سکا اگر اللہ کے نبی سے بھی گنا ہوتا تو پھر دشمن چھوڑ دے وہ تو اللہ کے انبیاء کی نیکیوں کو بھی نوز باللہ غلطیاں بنا کے پیش کرتے ہیں آدھا اسلام اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ کے نبیوں سے گنا ہو جاتے تو پھر تو دشمن تو کبھی خام ہوتے تو ہم جو ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں پاک ہیں بڑے گنا سے بھی پاک ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک اب جناب لفظ آ گیا کہ اللہ جرآن میں کہہ رہے ہیں تو اب اس کو سمجھیں تو اس ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بالا گد ہم بی بی زلکھا نے تو ہم کیا بس کو کہتے ہیں جملہ الگ ہے ملاکت ہمد بھی یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ بی بی زنخا نے تو ارادہ کیا اس وقت ارادہ ظاہر ہے اب آگے پھر پڑھے وہ ہم لولا الرآ برہان لولا امتناع کے لیے ہے کہ یوسف بھی ارادہ کرتے اگر برہان رب نہ دیکھ چکے ہوتے چونکہ برہان رب دیکھ چکے تھے انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا وہ ہم بھی لولا الرا برہانہ ربی یعنی اگر برحان رب اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو وہ بھی ہم کر بیٹھتے لیکن چونکہ ان کے سامنے برحان رب ہے انہوں نے ہم کیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بارہ سماج فرمائیں